الفاتح علی یاد و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الکرم والم سلاۃ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ الحمدللہ الحمدللہ رب للہ سلا تو وصلام ملا سل مسلی ولا آلح تاحری واسباہری وغوش العازم الجيلان محي الدين وعلى بيته أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النزير والحمد لله غب العالمين لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئی ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ شفیع شفیق المزنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پورنوار میں دروز شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے بارک و سلیم سلاطوں سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج آپ کا یہ رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ جو عیدگاہ میدان کے گراؤنڈ میں مناقب ہے رضا چوک پہ مناقب ہے ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں یہ ہماری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ اس پرفرت دور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں آپ کے اس جلسہ کی تاریخ نے مجھ کو حیرت میں ڈال دیا کہ بان نبے سے بمبئی کی سرزمین پر جہاں جہاں بھی میں نے خطاب کیا مجھ کو اتنی پبلک نہیں ملی جتنی یہاں موجود ہیں فروری کے آخر میں میں آیا تھا بمبئی کورلا میں تو یہ جناب فخر عظیم صاحب اسی وقت سے دوڑ رہے ہیں میری تاریخ کے لیے اور بہت اہم تاریخ آج کی تھی جس کو میں نے ہر سائٹ سے سمیٹ کر کے آپ آب کی آبادی کے لیے دیا میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑی کانفرنس ہوگی بہت بڑا جلسہ ہوگا لیکن آنے پر پتہ چلا کہ آپ مختصر لوگ یہاں ہیں ویسے جگیشوری ریسٹ میں بہت ساری تقریریں میری ہوئی ہیں اور جگیشوری ہی سے قریب میرا جہاں تک خیال ہے چار کوپ لگتا ہوگا وہاں کے لوگ موجود ہیں جمعہ کے روز وہاں بھی بہت بڑا جلسہ ہے محترم کتاب اللہ صاحب اس جلسے کے اہم ذمہ داروں میں سے تشریف لائے ہیں جو اسٹیج پر بھی موجود ہیں مولانا فیاض صاحب بہت دور سے چل کر آئے ہیں تاریخ لینے کے لیے تو مجھ سے کان میں کہتے ہیں کہ بڑا مختصر مجمع ہے لیکن آپ قلتوں کثرت پر نہ جائیں میں انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا مولانا محترم حضرت عطا الرحمن صاحب جو آپ کی مسجد کے خطیب امام ہیں الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ یہاں دس روزہ محفل محرم شریف کی ہوئی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تقریر سنتے سنتے تھک گئے ہوں. بہرحال اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اچھی محفلوں میں شرکت کرتا ہے اب آپ دروستی پڑھ لیجئے تو بات آگے بڑھیں سلاتم السلام علیہ وسلم و سلام اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آئیے سب سے پہلے حسب معمول ناطے پاکے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چار شعر ہم سے بھی سن لیجیے تبیعت تو غم میں گھبرائے تو تے یاد کر لینا سبحان اللہ تو تئے بایاد کر لینا طبیعت غم میں گھبور آئے تو تے یاد کر لینا تو تے بایاد کر لینا کوئی مشکی مقام آئے تو تیبہ یاد کر لینا تو لو یاد کر لینا زانی پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے سنی پیاسی ہو جھول سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے یا رسول اللہ زنی پیاسی سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے اگر پانی برس جائے تو تعبل تو تئے ب کر لینا اگر پانی برس جائے تو یاد کر لینا تو تئیں یاد کر لینا کوئی مشرقی مقام آئے تو تی بایاد کر لینا تو تی بلنا کے بعد جب ہریالی پھل سرخیاں پھوٹیں خیزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سروخیاں پھوٹیں خیزان کے بعد جب ہریالی پھیلے سروخیاں پھوٹیں کوئی گن چتک جائے تو تیبایا دو کر لینا تو طب کر لینا پوری سکی مکم تو توبہ دو کر لینا تو تی بایا کر لینا ایک بار اور دودھ پڑھ لو صلی اللہ علیہ, و اللہ موعدی سلام موعدی علیہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ اللہ اور دو چار شعر آئیے سماعت کر لیجئے آلہ حضرت عظیم البرکت آئے تم جن اللہ موزت موضوعات رسول اللہ, سبحان اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی اعلی حضرت کی نعت کیا ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی سبحان اللہ آپ کا ہر ہر شعر یا تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا کوئی ترجمہ ہے اور یا تو حدیث پاک کا کوئی مطلب یا سرکار کے معجزات میں سے کوئی موجزہ. سبحان اللہ اعلی حضرت لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں آج ہر ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں اعلی حضرت پڑھے لکھے غیرے پڑھے لکھے سب کہتے ہیں اعلی حضرت یہ اعلی حضرت کون ہیں کس شخصیت کا نام آلہ حضرت ہے ایک سوال اٹھتا ہے تو آئیے بہت ہی مختصر لفظوں میں آلہ حضرت کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سن اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں بریلی شریف اتر پردیش کا ایک شہر ہے وہاں ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تیرہ برس کی عمر میں وہ عالم دین بنے اور ایسے عالم بنے کہ اسی وقت ان کے والد گرانی جو اس وقت خاتم المحققین کہے جاتے تھے علماء کے درمیان انہوں نے ہاتھ میں قلم دے دیا فتوا لکھنے کے لیے اور اسی وقت سے آپ نے فتوی کی ذمہ داری قبول کی کچھ روز کا عرصہ گزرا تھا کہ سارے لوگوں نے آپ کو مجدد کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ مجدد کسے کہتے ہیں اللہ کے حد... حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالی اپنا ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ میرے دین میں کچھ میری سنتیں اگر دب گئی ہوں مٹ گئی ہوں تو اس کو اثر سرے نو وہ زندہ کرے گا اعلی حضرت عظیم البرکت چودہویں صدی کے مجدد ہوئی اور کچھ عرصہ گزرا تو آپ مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم کہے جانے لگے اور کچھ عرصہ گزرا تو پورے پر صغیر اور عرب اعظم کے بڑے بڑے علماء صوفیاء فقح مفتیان کرام عوام و خواص سب نے آپ کو اعلی حضرت کہنا شروع کیا سبحان اللہ یعنی اس وقت جتنے حضرت تھے ان سارے حضرتوں میں آپ سب سے آلہ تھے اس لیے آپ کو آلہ حضرت کہا جانے لگا سبحان اللہ <تصفح> اعلی حضرت نے جب قلم پکڑا اور لکھنا شروع کیا تو جانتے ہو اس وقت بر صغیر کا حال کیا تھا تاریخ پڑھنے والوں سے پوچھو اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی میرا غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا ہو غلام محیودی سبحانی کی پوری کیسی پہ گھوم رہی ہیں ہندوستان میں کسی کی ماں نے نہیں پلایا ہے کہ ایک حوالہ آج تک غلط ثابت کرے اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھنا شروع کیے تو پر صغیر کے مسلمانوں کا اس وقت حال کیا تھا جانتے ہو ان کے یوان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے ہندوستان میں سو سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنا یہ تھا کہ معذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں سب سے بیاانک فتنا یہ تھا کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ کہہ کر کے سرکار کو پکارا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ سرکار ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ مشرق ہو جائے گا مسلمان نہیں رہ جائے گا انہیں فتلے میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں انہی فتلوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ معذ اللہ نبی سلام مان مر کر کے مٹی میں مل گئے انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ بزرگوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ اولیاء کرام کی کرامتوں کو اور نبیوں اور رسولوں کے معجزات کو جادو اور شوبہ بازی کہا جا رہا تھا انہی فتنوں میں سے ایک فتنا یہ بھی تھا کہ دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ہندوستان کے سیاسی لیڈر گاندھی جیسے کو لے جا کر تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا ماض اللہ تو ہم گاندھی کو نبی مان لیتے انہی فتنوں میں سے ایک فتنا یہ تھا اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور ایک طرف گیتا کو رکھا گیا تھا اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن بھی صحیح کتاب ہے اور معاذ اللہ گیتا بھی صحیح کتاب ہے اور دونوں پر ہارو پھول ڈالے گئے تھے ایسے ایسے بیاانک فتنے جنم لو چکے تھے اور ان فتنوں کو پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے ان فتنوں کو جنم دینے والے بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگ کہے جانے والے تھے حکیم الامت قاسم العلوم الخائرات جو اپنے انام کے آگے لکھتے تھے لکھاتے تھے وہ لوگ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے تھے ان فتنوں کے پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ بہت بڑے جب و دستار والے تھے جنہوں نے انگریز کے اشاروں پر قوم کا اور قوم کے لوگوں کے مذہبی رجحان کا سودا کیا تھا دل کے صاف اجالے نے ملت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا قوم گھبرا گئی تھی لوگ سوچ رہے تھے کہ بزرگوں کی چوکھٹوں سے ہم لگے لپٹے تھے لیکن اب ان کی بارگاہ میں ہم جائیں کیسے ہم مدد کے لیے اپنے آقا کو پکارتے تھے اب پکاریں کیسے یہ تو عجیب ساری باتیں سامنے آئی ہیں مسلمان ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اکیلے ڈٹ کر کے ہر ہر فتنے کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا ایسا جواب دیا پھر کو کے جواب کے آگے کسی کو سر اٹھانے کی گنجائش نہیں رہی اور پرے صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت ہو گئی مسلمان مطمئن ہو گیا تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں جس جگہ بھی خوش عقیدہ مسلمان تھے اس کونے کونے سے اور ہر گھر سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مستفیٰ ڈال دی کلبو میں عظمت سیدی سید حضرت پلا کھو سلام نایتھو نارے یہ ہیں آلہ حضرت اعلی حضرت پراج یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے دنیا کا کون سا ایسا محقق ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتاب پر تحقیق کرنے کے لیے خواہش نہیں رکھتا جامعہ اظہار مصر سے لے کر کے اور ہندوستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں پائی جا رہی ہیں ہر ہر یونیورسٹی میں اعلی حضرت کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے وہ اعلی حضرت ہیں اعلی حضرت کو سمجھنے چلے ہو جب سن سینتالیس میں بٹوارا ہوا تھا اور اسی بھارت کے پیٹ سے جنم لے کر کے ایک ملک بنا تھا جسے پاکستان کہتے ہیں آج کچھ لوگ ہم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی چیلنج کرتے ہیں حالانکہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ پاکستان نے اگر ہمارے ملک کی طرف غلط نیت سے نگاہ اٹھائی تو ایسے نگاہوں کو پھوڑ دینے کی ہمت رکھتے ہیں ایسی زبانیں کاٹ لینے کی ہمت ہم رکھتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے اسی ہندوستان کے پیٹ سے وہ ملک نکلا اور اس ملک کا سب سے پہلا امور مذہبیہ کا صدر جو بنائے گئے وہ مولانا کوثر نیازی ہیں مولانا کوشر نیازی کہتے ہیں جب سب سے پہلے پہلے مجھ کو امور مذہبیا کا صبر بنایا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ مجھ جیسا اسلامیات پر معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ دینی کتابیں جتنے میں نے پڑھ لی ہیں اتنی کتابیں کسی نے نہیں پڑھی ہیں مولانا کوشر نیازی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری لائبریری میں دینی کتابیں دس ہزار سے زائد تھیں اور میں نے زندگی میں اتنے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے نہیں کھائے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا لیکن دا دا یہی مولانا کوشر نیازی کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی کتاب فتح رضلیہ کی پہلی جلد کا خطبہ پڑھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں ابھی علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے سیپیاں چن رہا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ اعلی حضرت کا علم ہے وہی مولانا کوشر نیازی ہی کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کو سمجھنے چلے ہو اردو زبان میں جب آ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے تاجدار انبیاء حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات سمجھ میں آتی ہے اور جب اردو لفظ میں اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے عقائ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عاشق امام احمد رضا خان کی ذات سمجھ میں آتی ہے ہاں اللہ وہ اعلی حضرت, ہاں حضرت ہیں وہی مولانا کوشر میاز بیان کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کو سمجھ رہے ہو اعلی حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بدعتوں کے موجود تھے اعلی حضرت تو بدعتوں کو ختم کرنے والے تھے اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضور ان, ان مسئلوں کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے تو ایسا جواب دیا ہے امام محمد رضا خان نے کہ مولا کا مولانا کوثر نیازی ہی کہتے ہیں کہ کیا کوئی جواب دے گا جس نے بدعتوں کو ختم کیا جس نے بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے آداب بتائے جس نے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا صحیح صحیح طریقہ بتایا اور اس کی نشاندہی کی اس عظیم ذات پر یہ اعتراض کیا جائے یہ اعتراض غلط ہے امام احمد رضا خان کی بخشش کے لیے تو ان کا ایک ہی شعر کافی ہے جو سلام کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے آج تک اردو زبان میں کسی نے ایسا سلام نہیں کہا ہے جیسا اعلی حضرت نے کہہ دیا مصطفیٰ جانے رحمت فلاخوں سلام سمع بزن ہدایت فلاخوں سلام ایسا سلام کہا ہے امام احمد رضا خان نے یہی ایک سلام ان کی بخشش کے لیے کافی ہے یہ بیان مولانا کوثر نیازی کا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کو ہم اور آپ نہ سمجھ پائیں گے آج وضاحت میں کر دوں مولانا طاؤ الرحمان صاحب نے کہا کہ عجیب ذہن کے لوگ ہیں سب سننی ہیں مگر تعجب کرنے لگتے ہیں ایسا لگا کہ شاید انہیں معلوم نہیں ہے کبھی کبھی ہمیں سنت جماعت کوئی فرد جلسہ میں یا اہم کوئی میٹنگ ہو تو نعرہ لگاتا ہے جوش میں مسلک آلہ حضرت پورے عوام بول پھڑتے ہیں زندہ باد ایک ذہن دیا گیا یہ پانچواں مسلک کون نکال لیا گیا ہے اعلی حضرت کا مسلک کون سا مسلک ہے بہت ذہن حاضر کر کر کے سنیے گا آپ سوال سن لیتے ہیں اس کا سے آپ کو سبات نہیں سوچ پاتے کہ کی معاملہ کیا ہے ایک مذہب ہے مذہب اسلام کون سا مذہب ہے مذہب اسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے صحابہ نے یہی کلمہ پڑھا آج بھی کوئی اسلام میں داخل ہو تو یہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوگا تو مذہب تو ایک ہے مذہب اسلام چار مذہب کہاں سے آپ نے نکال لیا یہ میرا سوال ہے آپ نے یہ چار مذہب کہاں سے وزا کر لیا میں الٹے آپ سے سوال کر دوں کہ یہ چار مذہب آپ نے کہاں سے نکالا مذہب تو ایک مذہب ہے مذہب اسلام کیا حضرت ابو صدیق ہنفی مسلک کے تھے کیا حضرت امام حسین کربلا میں جو شہید ہوئے صافی مسلک کے تھے حمبلی تھے حضرت امام علی مقام تو جب تھے تو ان اماموں کا پتہ ہی نہیں تھا تو حسینی مذہب کیوں نہیں نارا لگایا جاتا صدیقی مسلک کیوں نہیں نارا لگایا جاتا فاروقی مسلک کیوں نہیں نارا لگایا جاتا عثمانی مسلک کیوں نہیں نارا لگایا جاتا حسینی مسلک کیوں نہیں نارا لگایا جاتا اگر سوال کرو گے تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی اب آپ سمجھو یہ چار مذہب مسائل میں عمل کرنے کے لیے جو منتخب کیے گئے کیوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور گورنری میں دونوں صحابیوں میں اختلاف ہوا کیا اختلاف ہوا حضرت امیر ماویہ اور حضرت علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلے سے بدلہ لیا جائے حضرت امیر معاویہ کا یہ مطالبہ تھا کچھ بشواریاں تھیں حضرت علی کے سامنے جن بشواریوں کے تحت حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پر آپ سزا متعین نہیں کر پا رہے تھے آپ سزا لاگو نہیں کر سکے حضرت امیر معاویہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جب آپ اتنے عظیم خلیفہ کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں حضرت امیر ماویہ کا اعتراض صحیح ہے اور حضرت علی کا بھی اعتراض صحیح ہے اس لیے کہ حضرت علی جس محض پر ہیں حضرت امیر ماویہ وہاں ہوتے تو ان کو بھی وہی کرنا پڑتا جو حضرت علی نے کیا تھا حضرت علی کے فوجیوں میں وہ قاتل شامل تھے کچھ ایسی دقتیں سامنے تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سزا نہیں دے سکے دونوں طرف سے اختلاف اتنا بڑھا کہ جنگ کی نویت اختیار کر لیا دونوں طرف سے صحابہ ہیں مقام سفیل پر جنگ ہوئی حضرت علی کی طرف حضرت امیر ماویہ کی طرف جلیل القدر صحابہ دونوں طرف ہیں نبے ہزار مسلمان شہید ہو گئے جانبین سے دونوں جانب سے نبے ہزار شہید ہوئے جس میں عظیم عظیم صحابی اور بڑے بڑے تابئی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج غالب آنے لگی حضرت امیر باضیا نے اشارہ کیا قرآن میزا پر بلند کیا گیا مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا تلواریں دونوں طرف کی جھک گئی جنگ بند ہو گئی اب حضرت علی حضرت امیر معاویہ اکٹھا ہوئے کہ مسحت ہو جائے دونوں میں لیکن سلح کرائے کون یہ سوال پیدا ہوا اس فوج میں دو عظیم صاحب بھی تھے ایک کا نام حضرت عمر بن آس ہے اور دوسرے کا نام حضرت ابو موسا اشاری ہے ان دونوں صحابیوں کے تعلق سے طے ہوا کہ یہ سالس مقرر کیے جائیں اور آپ دونوں آدمیوں کے درمیان مصالحت ہو جائے یہ دونوں صحابی مصالحت کرا دیں حضرت علی بھی راضی ہو گئے حضرت امیر معاویہ بھی راضی ہو گئے تاریخ بیان کرنا بہت غور سے سنیے گا نہ کچھ مطالعہ کرنا نہ عالموں کے قریب بیٹھنا نہ سننا نہ, نہ سمجھنا ایک رات میں تقریر سنیں گے اور سوچیں گے ہم کو بخاری شریف مسلم شریف ترمیزی شریف ساری باتیں سب یاد ہو جائیں سنو یہ دونوں صحابی راضی ہو گئے میٹنگ بیٹھ گئی لوگ بیٹھے اس میں سے کچھ اٹھ پڑے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل مانتے ہی نہیں ہے نامیر ماویہ ہم تمہیں مانیں گے نالی کو مانتے ہیں تم دونوں کافر ہو معذ اللہ کہہ کر کے نکل گئے اس جماعت کو خارجی کہا جاتا ایک جماعت بیٹھی تھی اس جماعت نے کہا نہ ہم امیر معاویہ کو مانتے ہیں نہ آپ دونوں آدمی کو مانتے ہیں ہم جو کچھ مانتے ہیں حضرت علی کو مانتے ہیں اس جماعت کو کہا گیا شیان علی تو جب تک حضرت علی تھے اور حضرت علی سے اس گروہ کا تعلق رہا تو یہ خرافات نہیں کر پائے تھے اور ایک جماعت جس نے کہا ہم دونوں کو مانتے ہیں اور دونوں صحابہ جو آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے یا کرا دیں گے ہم تسلیم کرتے ہیں اسی جماعت کا نام ہے اہل سنت جماعت سبحان اللہ تاریخ آئی سمجھ میں جو جماعت بھاگ گئی تھی کہتے ہوئے حضرت امیر ماویہ کو برا بھلا اور حضرت علی دونوں کو حضرت علی حضرت امیر ماویہ ان دونوں نے خارجیوں کا مقابلہ کیا خارجی بدعقیدگی پھیلانے لگے تھے حضرت علی کو فوج کشی کرنی پڑی تھی اور خارجیوں کو قتل کروایا حضرت علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن آئے حضرت امیر معاویہ آئے چالیس سال ان کی امارت رہی حضرت امیر معاویہ کی اس کے بعد یہ پلید آیا خلفائے بلو امریا کا دور چلا اس کے بعد خلفائے بلو عباس کا دور چلا تو ایسا دور چلا کہ جو رافضی پھوش یا علی جنہیں کہا جاتا ہے ان کا رافضی نام حضرت امام زین اللہ نے رکھا ہے ورنہ پہلے شیان علی کہہ جاتے تھے ان لوگوں نے سرکار کی طرف حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کرنا شروع کیا اور جب اس طرح سے حدیثوں کو اور مسلوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا شروع کیا کوئی نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے کوئی اس طرح سے پڑھ رہا ہے کوئی روزہ یہاں اتنے وقت افطار کر رہا ہے کوئی اتنے وقت افطار کر رہا ہے کوئی قربانی اس طریقے سے کر رہا ہے کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے کوئی نکاح اس طرح سے کر رہا ہے کوئی اطلاق اس طرح سے کر رہا ہے مسائل بگڑنے لگے تو یہ طے پایا کہ فقہ کرام جو ہیں اللہ کے حبیب کی حدیثوں کو جو سمجھنے والے بڑے بڑے عالم ہیں ان بڑے بڑے عالموں نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان کو سامنے لاؤ اور دیکھو کہ سرکار کی حدیثوں سے صحیح صحیح مسائل جن کی کتاب میں پائے جائیں ان کی فقہ پر عمل کیا جائے علماء بھی غور سے سنیں گے اب جب اس وقت کے خلفاء سلاطین بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقح سب اکٹھا ہوئے اور کتاب سامنے لائی گئی تو سب میں مضبوط فقہ حضرت امام اعظم کی تھی اب حضرت امام اعظم کی فقہ کو لوگوں نے لے لیا کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ پر عمل کیا جائے گا دوسری فقہ حضرت امام شافی کی آئی تیسری ہے حضرت امام ہمبل کی پانچویں حضرت امام مالک کی چوتھی حضرت امام مالک کی ان چار اماموں کی فقہ جو ہے وہ مرتب ہو چکی تھی مدن ہو چکی تھی اس لیے طے پایا ان چار مفتیوں ہی کے فتوے پر اور انہوں نے جو احادیث سے اور قرآن پاک سے مسائل بیان کر کے کتابوں میں اپنی اپنی جمع کیے ہیں انہیں پر اب عمل ہوگا اب جس کو جس کی کتاب ماننا ہو مانے عقیدہ سب کا ایک ہے اہل سنت و مسائل میں جس نے حضرت امام شافعی کی کتاب پر مسئلہ عمل کرنا شروع کیا ان کو شافعی کہہ دیا گیا جنہوں نے امام مالک کی فقہ کو لے لیا ان کو مالکی کا جانے لگا جن کو حضرت امام احمد بن ہمبل کی فتح جنہوں نے لیا ان کو حنبلی کہا جانے لگا اور سب سے زیادہ جتنے لوگوں نے مانا تعداد کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ ہے تو جو ان کی فقہ کو مانتے ہیں وہ انفی کہے جانے لگے اب اس کے بعد سے طے ہوا کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی مسائل کا استخراج کرے یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں تو ان مسئلوں پر عمل نہیں ہوگا ہاں اگر وہ مسئلے ان چاروں اماموں کے مسائل سے مطابقت کر رہے ہیں تو عمل ہوگا اور اگر ان چاروں کے مسائل سے مطابقت نہیں کر رہے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا عمل نہیں کیا جائے گا انہیں چاروں کے مسئلے پر عمل کیا جائے گا غور سے سنیے گا آپ پانچواں کوئی نہیں مانا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو مسلک امام اعظم امام شافعی امام احمد ہمبل امام مالک ان چاروں کا ہے وہی مسائل سارے صحابہ نے بیان کیے ہیں وہی مسائل حضرت امام حسین نے بیان فرمائے ہیں وہی مسائل ان کے والد ایرانی نے بیان فرمائے ہیں وہی مسائل حضرت عثمان غنی حضرت مرفاروق اعظم خلیف اول حضرت ابو بکر صدیق اسلام حضور محمد اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ سارے مسائل انہیں چار فقیحوں کی فکر میں پائے جا رہے ہیں اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان مسائل کو سر نو چوتھ صدی میں ہندوستان کے بچا اعظم امام احمد رضا خان نے بیان کیا امام احمد رضا خان کے نام سے الگ مسلک کی بولی کیوں بولی جانے لگی تو ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کا بانی ہندوستان میں اسماعیل دہلوی ہے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت میت کی پیٹ سے وہ فرقہ نکلا اور وہ فرقہ بظاہر نماز و روزہ حج و زکوۃ ہماری طرح کر رہا ہے لیکن اس فرقے کا عقیدہ وہاں بھی عقیدہ ہے جس کہتے ہیں دوبندی تو دو بندیوں اور سنیوں میں تمیز ہو جائے سنی سمجھ لے کہ ہم جس عقیدے اور جس مسلک پر ہیں اس مسلک پر دوبندی نہیں ہیں دوبندی نماز تو ہماری طرح پڑھتا ہے مگر اس کا عقیدہ ہماری طرح نہیں ہے اس لیے عقیدے کا سرق بالوم کرنے کے لیے کہ سنی تھوکھا نہ کھا جائے کہ یہ نماز روزہ ہماری طرح سے کر رہا ہے یہ ہماری طرح سے حج کر رہا ہے یہ زکاط ہماری طرح سے دے رہا ہے لیکن عقیدہ مختلف ہے عقیدہ مختلف ہونے کی بنیاد پر تمیز ہو جائے ایک لفظ سامنے لایا گیا مسلق امام احمد رضا سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت مسلق اعلی حضرت اب امام محمد رضا خان کا کوئی الگ مسلک نہیں ہے امام احمد رضا خان کا جو مسلک ہے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا بے شکت بے شکت ہے جو عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اللہ کے رسول کے نزدیک وہی عقیدہ امام احمد رضا خان کا ہے اب یہ لوگ اگر کچھ کہیں ایک مرتبہ بندی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت اس کا مطلب ان کا کوئی دین ہے تو ہم نے کہا تیری عقل کا جنازہ نکل گیا ہے قبر کے سوال کو تو سمجھتا ہے آہاں سنا ہوں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے ہم نے کہا اس میں ایک سوال فرشتے کریں گے مندین کا تیرا دین کیا ہے مادن کا تیرا دین کیا ہے تو دنیا میں کوئی الگ سے تیرا دین تھا کیا جو فرشتے قبر میں تج سے پوچھیں گے مادینوں کا تیرا دین کیا ہے لوگ یوں ہی چلتے پھلتے بولتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا دین کیا ہے بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے خود کوئی دین بنایا ہے جس دین کے تعلق سے اس سے پوچھا جا رہا ہے تو قبر میں فرشتے پوچھیں گے ماں دین کا تیرا دین کیا ہے تو تو تباب دے گا کہ دینی الاسلام ہمارا دین اسلام ہے تو بتا تیرا دین اسلام ہے کہ اسلام اللہ کے حبیب کا دین ہے اللہ کے حبیب نے اسلام ہم کو دیا تب ہم کو اسلام ملا اور تو قبر میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے ظالم بولتا ہے سمجھتا نہیں بقول حضرت علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ اس لیے اگر کہا جائے مسل کے اعلی حضرات تو یہ کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے یہ وہی مسلک کا ہے جو امام آزم ابو حنیفہ کا ہے پیارے بد مذہبوں سے تمیز پیدا کرنے کے لیے اس دور میں تاکہ بد مذہب تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے امام احمد رضا خان کا نام لے لیا جاتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، رافضی دھوکہ نہ دینے پائے امام آزم ابو حنیفہ کا نام لیا گیا شافعی کا نام لیا گیا تاکہ رافضیوں سے دھوکہ نہ کھا جاؤ حضرت امام احمد حنبل کا نام لیا گیا حضرت امام مالک کا نام اسی لیے لیا گیا تاکہ جو رافضیوں نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے بیان کرنا شروع کیا تھا اور اپنا عقیدہ الگ وضع کر لیا تھا ان سے تمہارا فرق ہو جائے ایسے چودہویں صدی میں جب یہ بدم روپ بدل کر کے تمہارے سامنے آنا شروع ہوئے اہل سنت نے ایک نعرہ دیا کہ بھارت کی سرزمین پر اگر تم وفاداران مصطفیٰ اور حزداران مصطفیٰ پہچاننا چاہتے ہو تو مسئلہ کے آلہ حضرت کہہ دو چہرہ سمجھ میں آ جائے گا سبحان اللہ, سبحان اللہ، نالے تقدیر، نالے اس بات سمجھ میں آ گئی اب اس لفظ پر الجھاؤ نہ پیدا کیجیے گا اگر آپ سننی ہیں تو سننی ہو کر کے یار اس پر الجھاؤ ماض اللہ رب العالمین نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ ہی فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راز سربستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی آج چودہ محرم کی تاریخ تھی کہ پندرہ رات لگی ہوئی ہے چودہ رات میں ایک بج کر چالیس منٹ ایک بج کر چالیس منٹ پر چودہ سو دو ہجری میں حضور مفتے آزم ہند ردی اللہ تعالیٰ نو مفتی اعظم ہی نہیں ہے بلکہ مفتی اعظم عالم ہیں بے شک سبحان اللہ اعلی حضرت کے دو شہزادے ہیں ایک شہزادے کا نام ہے حامد رضا اور دوسرے شہزادے کا نام مصطفیٰ رضا خان سبحان اللہ حضور حامد رضا خان احمد اللہ تعالی علیہ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے یہ آپ کے بڑے شہزادے ہیں یہ اتنے خوبصورت تھے حضور حجت الاسلام کی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے غیر مسلموں کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اللہ آم اللہ آم اللہ آم چنانچہ حضور حجت الاسلام لاہور تشریف لے گئے اور جب لاہور آپ گئے ایک بہت بڑا اجتماع تھا آپ جب اس اجتماع میں تشریف لے جانے لگے لوگوں نے کہا حضور اکثر آپ اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے لوگوں نے ارض کیا سرکار آج آپ جلسہ میں تشریف لے چل رہے ہیں حضور حجت الاسلام چلے ایک سوداگر بیٹھ کر کے اپنا سودا بیچ رہا تھا ہوا چل رہی تھی اچانک ہوا کا جھونکا آیا امامہ شریف پر جو رومال ڈالے ہوئے تھے آپ وہ رومال ہٹ گیا پورا چہرہ کھل گیا سوداگر اٹھا اور جلدی سے دکان سے نکل کر کے آیا سامنے کھڑا ہو گیا کہا مولانا صاحب پہنچ جائیے لوگوں نے کہا کیوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھ کو کلمہ پڑھا لیجیے سرکار عجت السلام نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد آپ تو آگے بڑھ گئے لیکن لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ نہ تک کچھ سنا نہ سمجھا نہ بحث نہ بباحثہ نہ, نہ کوئی بات مولانا کو دیکھتے ہی کیسے کلمہ پڑھ لیا کیا تم لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہو میں سنتا تھا کہ بریلی کے مولانا آ رہے ہیں اور جب ہماری نگاہ پڑی تو ہم نے دیکھا کہ بریلی کے مولانا حامد رضا جب اتنے حسین ہیں تو مدینے کے محمد الرسول اللہ کے حسن حضرت وہ حت الاسلام ہے جن کا چہرہ دیکھ کر کے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اسی لیے حضور مفتے آزم ہند فرماتے ہیں وہ ہاسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلو ہنسی کیا جو سیلے اٹھا کر چلے اٹھا کر چلے ہاں ہنسی تم سی تیل مٹا کر چلے مٹا کر چلے وہ اعلی حضرت کے شہزادے ہیں اور سمجھو گے آلہ حضرت کو مفتی اعظم ہند ایک دور اندرا کی حکومت میں آیا تھا جب اندرا گاندھی نے نسبندی کا سلسلہ لاگو کیا تھا سارے لوگ تہل گئے تھے نسبندی کا ایک زور شور چل رہا تھا مسلمانوں کے تعلق سے جب نسبندی کی بات آئی تو مسلمان اپنی شریعت کے مطابق شریعت کے رہنماؤں سے مسئلہ پوچھنے لگے نسبندی کے تعلق سے کیا خیال ہے مذہب اسلام کا پہلے تو لوگ بتاتے رہے دھڑلے کے ساتھ مسلمان کو نسبندی کرانا حرام ہے حرام لیکن جب شریعت کے اس مسئلے کو اندرا حکومت نے دبانا چاہا تو اچھے اچھوں کے قلم ہل گئے اچھے اچھے مفتیوں کی پگڑیاں اچھل گئیں دار اللون دوبند کے اس وقت کے سب سے بھاری سرگنا قاری طیب تک کو بول دینا پڑا تھا کہ ابھی تک تو ہم منفی پہلو پر غور کر رہے تھے یعنی ناجائز ہونے پر ہماری بات تھی اور اب مثبت پہلو پر غور کرنا چاہیے یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ کی کیا نسبندی جائز ہے کہ نہیں <laughs> یہ نظریہ قائم کر دیا گیا تھا سب لوگ کاپ رہے تھے جب بریلی شریف فتوا گیا تو سرکار مفت اعظم ہند فرماتے ہیں لکھو مسلمان کو نسبندی کرانا حرام ہے حرام ہے حرام سبحان اللہ اشتہار چھپ گیا فتو شائع ہو گیا دستخط مفت اعظم ہند کا ہے سی آئی ڈی کے لوگ پہنچے مولانا گرفتار کیا جائے گا کچھ لوگوں نے بتایا کہا سنو یہ مفتے آزم ہند اگر ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تو بھارت کی سرزمین پر ایک کروڑ مرید ان کے ہیں ہندوستان کی جیلوں میں آر شولے دکھائی دیں گے اس لیے آفیت اسی میں ہے کہ خاموش رہو حکومت نے دباؤ ڈالا کہ مولانا اپنا فتویٰ بدل دیں یا خاموشی اختیار کر لیں سرکار مفتیاز میں ہند کو جب اطلاع ملی تو کہا بتا دو یہ برائیلی ہے برائیلی میں فتما نہیں بدلا جاتا ہے ضرور رکھتا ہی تو انا کی حکومت بدل دی جائے گی نائے تدبید نائے سالت ہمارا مرکز دریلی شریف چنانچ سنستہتر میں لوگوں نے دیکھا کہ اندرا حکومت کا جنازہ نکل گیا تھا وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں اللہ حضرت کے شہزادے یہی سرکار مفتی اعظم ہند دہلی تشریف لے گئے دہلی میں سرکار حضور نظام الدین محبوب الہی کا ارس تھا سرکار محبوب الہی کا مزار ہے نا دہلی میں آپ لوگ اجمیر شریف اگر جاتے ہیں تو دہلی ہو کر کے جاتے ہوں گے سرکار محبوب الہی اللہ اللہ یہ خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید کے بابا فرید خلیفہ ہیں حضرت بابا قطب بختیار کاکی کے اور سرکار بختیار کاکی خلیفہ ہیں حضور سرکار خاج خاجگاں سلطان الہ ہند غریب نماز کے سرکار محبوب الہی کے ارس میں حضور مفتے آزم ہند تشریف لے گئے آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر اشفاق یا ڈاکٹر مشتاق ان کے وہاں حضرت ٹہرے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہا حضور ہمارے غریب خانہ پر ایک مفٹ مولوی آیا کرتا ہے اور ادھر ادھر کے سوالات کرتا رہتا ہے حضور ممکن ہے وہ آ جائے اور کچھ سوال دے تو سرکار اس کے سوالوں کا تشفی بخش جواب عطا فرما دیں گے مفٹ مولوی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ بات کہہ کر کے ڈاکٹر صاحب ضیافت کے کام میں لگے کہ تب تک واقعی میں فٹ پہنچ گیا اس نے کہا آپ بریلی سے آئے ہیں کہا ہاں آپ کا نام سرکار مفتی آزم نے فرمایا لوگ مجھ کو مصطفی رضا خان کہتے ہیں کہا اچھا اچھا بریلی شریف کے بڑے مولانا صاحب آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا ہاں مجھے کو مصطفی رضا خان کہتے ہیں کہا حضرت میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا اجازت ہے کہ میں سوال کروں تو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے سے بتا دیا تھا سرکار مفت اعظم ہند نے فرمایا کرو تم کون سا سوال کرنا چاہتے ہو تو حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم ہے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے تو سرکار حضور مفت آزم ہند فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر کا یا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام رل میں ماکانہ و ما یقون یعنی اب تک جو کچھ ہوا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سارے علوم غریبیا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان آج بھی کچھ لوگ بحث کرتے رہتے ہیں نا اس طرح سے منفٹ تو اس نے کہا کہ لیکن حضرت اگر سرکار کو سارے علوم میں معلوم ہیں تو سرکار کی بی حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا آقا نے کیوں نہیں بتایا گوشت میں زہر ملا دیا گیا تھا سرکار کو کیوں نہیں علم ہوا سرکار کے چارپائی کے نیچے کتا کا پلّلہ تھا جس کی بنیاد پر حضرت جبریل کئی روز وہی لے کر کے نہیں آئے آپ نے کیوں نہیں بتایا صحابہ پر دیواریں گرا دی گئیں صحابہ شہید ہو گئے آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا اس طرح سے وہ چودہ سوالات کر گیا جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ رسول کو غیب کا علم نہیں ہے سرکار مفت عظم نے نے فرمایا تمہارے سوالات ختم ہو گئے اس نے کہا سوالات تو اور ہیں مولانا مگر اتنے سوالوں کا جواب آپ دو دیجئے تو پھر بقیہ سوالات ہمارے ہوں گے سرکار مفت عظم ہند فرماتے ہیں کہ اچھا میں صرف تین سوال تم سے کر رہا ہوں تم بتاؤ اس نے کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بجائے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیا کرتے ہیں سرکار مفتے اعظم ہی انہیں فرمایا کہ میں تمہارے 14 سوالوں کو سنتا رہا اور الحمدللہ تمہارے سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا تین سوالات سننے میں کتنا وقت لگتا ہے سن لو خالی تم بس جب میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا تبھی کچھ کہنا کہ اچھا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے سرکار مفت اعظم ہند فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ شریعت کا حکم اس مولوی کے لیے کیا ہے جو قرضہ لے کر کے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے یہ ایک سوال ہمارا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے اس نوجوان مولوی باپ کے لیے کیا حکم ہے جس کا بیٹا اپاہج ہے اور بھوک مانگ کر کے کھاتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کرتا ہے اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس نوجوان مولوی کے بیٹے کے لیے کیا حکم ہے جس کی ماں کمزور ہو گئی ہے بھارن بن کر کے چوراہے پر بھی مانگ رہی ہے اور بھی مانگ करके کر کے اپنا रही کر رہی ہے اس کا بیٹا مولوی ہے جوان ہے اپنے ماں کی خدمت نہیں کرتا ہے شریعت کا حکم اس کے तीनों کیا ہے جیسے تینوں سوال پورا ہوا وہ چیخا اس نے کہا حضور رہ لے وہ نوجوان مولوی میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر کے بھاگ آیا ہوں وہ میں ہی ہوں جس کا بیٹا پاہج ہے وہ میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے بس ہماری عقل سے اب پردہ ہٹ گیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ بریلی کے مولانا مستفیٰ رضا خان کا جب یہ علم ہے غلام مستفیٰ کا تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کتنا ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں دیکھو اس کے سارے چودہ سوالوں کو تین سوال میں حل فرما دیا آلہ حضرت بہت پہلے کہ گئے تھے کہ تم میرے آقا کے علم کے تعلق سے سوال کرتے ہو اور کوئی خواب کیا ہو بھلا اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ پے کروانا بھشت اور یہی سرکار مفتی اعظم ہند کی بات آ گئی تو میں بتاؤں سرکار مفتی اعظم ہند کا علم دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند جے تشریف لے گئے دیکھیے تقریر تو انشاءاللہ بہت سنیں گے آپ کیسٹیں بہت گھوم رہی ہیں رضا انٹرپرائز کا نوجوان یہاں بھی آیا ہے کیسے میں نے کہا اس میں کیا آپ بناؤ گے کون سی کیسٹ جتنی کیسٹیں بنائے ہو وہی لوگوں تک پہنچا دو چونکہ فخر عظیم صاحب اور مولانا تطاء صاحب نے کہا کہ آپ کو اس اس عنوان سے تقریر کر دینی ہے فخر عظیم صاحب تو کہہ رہے تھے حضور کا بچپن آپ بیان فرمائیے تو میں حضور کا بچپن بیان کب کروں گا کتنا وقت ہے اب اب کی بار جب آپ کا محلہ بہت بڑا جلسہ منعقد کرے گا تو بہت بڑی تکلیف ہوگی ان اللہ اس لیے جو بات بتاتا ہوں بہت غور سے سن لو اور یاد رکھو بات چلی ہے سرکار مفت اعظم ہند کی سرکار مفت اعظم ہند جے پور تشریف لے گئے سرکار مفت اعظم ہند ردی اللہ تعالیٰ انہوں جب جے پور سے چلے لگے اور اسٹیشن پر حضرت تشریف لائے تمام لوگ حضرت کو بھیجنے کے لیے آئے تھے حضرت نے ایک حاجی صاحب کو کہا حاجی صاحب ادھر آؤ جب حاجی صاحب قریب گئے تو حضرت نے ایک تعویذ دی اور فرمایا حاجی صاحب یہ تعویذ لے لو ابھی ٹرین آئے گی اور جب ہم سب چلے جائیں گے ٹرین کے چھوٹنے کے دو تین منٹ کے بعد جہاں ٹکٹ برتا ہے اس کھڑکی کے سامنے ایک عورت آئے گی جو پیلی پیلی چادر رہے ہوگی اسی کو یہ تاویز دے دیجئے گا سبحان اللہ سرکار مفت آزم ہند کی نگاہ دیکھو حاجی صاحب نے تعویز لے لیا ٹرین آئی موتقبوں نے سلام و دعا کی چھاؤں میں اپنے مرشد کو روانہ کیا حضور مفت آزم ہند چلے آئے کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حاجی جی اسی کھڑکی کے پاس آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت پیلی چادر اوڑھے کھڑی ہو اور دیکھ رہی ہے حاجی صاحب اس کے قریب پہنچے تب تک میں خود پوچھا بابا یہ بتائیے کہ بریلی کے بڑے مولانا صاحب چلے گئے تو حاجی جی نے کہا لو بڑے بریلی شریف کے بڑے مولانا صاحب نے تم کو تعویز دیا ہے اس نے ہاتھ میں لیا اور اپنے ذہن و فکر کے مطابق اس نے اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کہا اے برائیلی کے مہاراجا واقعی آپ کے اندر شکتی ہے سبحان اللہ بے شک وہ ایک سکھ کی عورت تھی وہ اپنے گھر سے چلی تھی کہ میں جا رہی ہوں بریلی کے بڑے مولانا صاحب کو تعلق سے میں نے سنا ہے کہ وہ جو تعویذ جس مقصد کے لیے دے دیتے ہیں اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے میری گود خالی ہے تانا سہتے سہتے پورے خاندان کی میری زندگی اجیور ہو گئی ہے یا تو میں مر جاؤں گی یا تو بریلی کے بڑے مولانا کی تعویذ لاؤں گی میری گود بھی آباد ہو جائے گی اے بریلی کے بڑے مولانا واقعی آپ کے اندر شکتی ہے میں آپ تک پہنچی نہیں آپ کو دیکھا نہیں مگر آپ ہمارے آنے کو جان رہے ہیں جب آپ نے اتنا کرپا کر دیا ہے تو آپ ضرور ہماری گوٹ آباد ہو جائے گی وہ عورت تعویذ لے کر جاتی ہے اس کے بچے پیدا ہوئے کئی بچے پیدا ہوئے آج اسی خاندان کے لوگ اور وہی تعویذ سے جو بچے پیدا ہوئے تھے اسے رضوی کے موقع پر پوری پر سے اسے رضوی کے مہمانوں کی سیاست کر رہے ہیں جا کر کے بر اسلامیہ انٹر کے گراؤنڈ دیکھ لو تکبیر تقبیر نارے سالت وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں مفتی اعظم ہند کو کہاں کہاں دیکھو گے سرکار اعلی حضرت کے شہبادے ہیں اس لیے مفتی اعظم ہند سے محبت کرنے والا انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گا اور یہ سب ساری جھلک کربلا کے تاجدار سے ہے یہ سارا معاملہ کربلا کے تاجدار سے محبت کی بنیاد کا ہے سرکار مفت اعظم ہند تقبا کا پیغام دیتے تھے پرہیزگاری کا پیغام دیتے تھے اللہ سے ڈرنے کا پیغام دیتے تھے نماز نہ چھوٹنے پائے حضور مفت اعظم ہند کی ساری تاکیدوں میں اہم تاقید ہوتی تھی کہ تم مسلمان ہو ایمان والے ہو تم پر نماز فرض ہے نماز نہ چھوٹنے پائے بات چلی تھی کہ سرکار مفت اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی حاضری ہوئی سرکار محبوب اللہ کی بارگاہ میں تہلی یہ سرکار محبوب الہی واقعی اللہ والوں کی بات نرالی ہوتی ہے پیارے جب ان کی بات آ جائے تو دل مچلنے لگتا ہے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ سننے کے بعد جس مسلمان کی طبیعت ان کی طرف لگنے لگے وہ سمجھ لے کہ ان اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ کے نیکوں کے صدقہ میں اس کی مفرت ہو جائے گی سرکار محبوب الہی ہیں اپنی خانقاہ میں دہلی بیٹھے ہوئے ہیں بدائن شریف کے ایک زمیندار صاحب تھے ان کے زمینداری کا کاغذ غائب ہو گیا وہ بہت تلاش کیے نہیں مل رہا تھا کچھ لوگوں نے ان کی زمین پر دعویٰ کر دیا یہ ہوا کہ اب تم کاغذات ثبوت میں پیش کرو تب پتا چلے گا کہ یہ تمہاری زمین ہے یہ پریشان ہے کاغذات نہیں مل رہے ہیں جس جو اہم کاغذ تھا وہی غائب ہے یہ آئے سرکار محبوب الٰہی کے پاس دہلی اور اس کیا حضور میں آپ کے وطن کا ہوں زمین کا برا جو کاغذ تھا وہ غائب ہو گیا بتائیے کاغذ بدائی میں غائب ہوا ہے اور تلاشنے دہلی میں آ رہے ہیں سرکار محبوب اللہ کے پاس آ رہے ہیں سرکار محبوب اللہ کو دیکھو سرکار محبوب اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ تم حلوائی کی دکان سے مٹھائی لے آؤ اور بابا کے نام فاتحہ کر دو تمہارا کاغذ مل جائے گا یہ اپنے پیر مرشید حضور سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بابا کہا کرتے تھے وہ گئے اور جب حلوائی کی دکان پر پہنچے اور کہا مجھے مٹھائی اتنی وزن کر دو حلوائی نے مٹھائی وزن کیا بوکری کے اندر سے ایک کاغذ نکالا جس کو پھاڑ کر کے اس میں مٹھائی کو لپیٹنا چاہتا تھا تب تک, تک ان کی نگاہ پڑی یہ تو وہی میرا کھیت والا کاغذ ہے کہا بس بس کرو کاغذ نہ پھاڑنا وہ کاغذ یوں ہی دے دو اور ہمیں مٹھائی دے دو ان کے کھیت کا کاغذ مل گیا وہ مٹھائی سرکار محبوب الا کی بارگاہ میں لاتے ہیں اور فرماتے ہو حضور میں ہلوائی کی دکان پر گیا تھا میرا کاغذ یہ مل گیا ہے اسی میں وہ مٹھائی لپیٹنا چاہتا تھا ہزار محبوب علا مسکرا پڑے تو اب کے نام ساتھ دلا دو اب آپ ذرا غور کرو پیارے یوں ہی آپ فرما دیتے کہ جا کہلوائی کی دکان پر تیرا کاغذ ہے لے آپ تو ممکن ہے ہلوائی کچھ کہتا کہ ہم کاغذ نہیں دیں گے ہم کہاں تلاش تلاشیں گے محبوب الہی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ کاغذ پٹائی میں غائب ہوا ہے مگر ہلوائی کی دکان پر پہنچ گیا ہے وہ دہلی کی سردیل پر اور مانگنے والا جب جا کے لیے تو دینے کی ترکیب بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے جاؤ تم مٹھائی لے آؤ تمہارا کاغذ مل جائے گا مٹھائی بھی آ رہی ہے اور کاغذ بھی مل رہا ہے جب علیہ اللہ کی نگاہ کا عالم ہے تو نواز رسول اللہ کی نگاہ کا آلم کیا نارے تقدیر نارے سالت جب اس پار کا عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا نماش رسول اللہ کو سمجھنے سے پہلے پہلے والی اللہ کو سمجھ لو تو امام حسین کی ذات خود سمجھ میں آ جائے گی یہ انہی کی اولاد تو ہیں یہ انہی کی نسل پاک سے تو ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھر کا بات آ اب حضرت بابا فرید کا معاملہ بھی سن لو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ مفتی اعظم ہند کا تعلق کہاں کہاں سے ہے اور ہم انہیں بزرگوں کے ماننے والے ہیں انہیں بزرگوں کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں حقانیت کی پہچان تو پیارے یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے شیعہ ہیں جتنے وہاوی بو ہیں ان کی پوری تاریخ ڈھونڈ ڈالو تو ان میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی غوث ہے نہ کوئی قطب ہے نہ کوئی ابدال ہے کہ کہیں وہادیوں میں بھی کوئی ولی ہے کسی وہاوی کی قبر پر چادر وغیرہ چڑھتی ہے ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ دیکھیے سبحانی صاحب مولانا احمد رضا خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم نے کہا کیسا کہا دیکھیے جگہ جگہ چادر چڑھ رہی ہے لوگ ولیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہم نے کہا یہ مولانا احمد رضا خان نے بھیجا ہے ولیوں کی بارگاہ میں مولانا احمد رضا خان اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تو اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں پیدا ہوئے اور سرکار محبوب الہی کا روزہ کب بنا ہے سات سو آٹھ سو برس ہو گئے نہ تب حضرت پیدا ہوئے تھے نہ ان کے باپ پیدا ہوئے تھے نہ ان کے باپ کے باپ پیدا ہوئے تھے نہ ان, ان کے باپ کے باپ پیدا ہوئے تھے تب سے یہ سارے بزرگوں کے روزے پائے جا رہے ہیں اور یہ عرص ہو رہا, رہا ہے یہ چادریں چڑھ رہی ہیں بالا حضرت پر کیا ظالم الزام تو روک رہا ہے بتائیے ماہم شریف میں حضرت مخدوم ماہمی کا روزہ ہے کہ نہیں تاریخ دروازے پر لکھی ہوئی ہے وہ تاریخ جا کر کے پڑھ لیجیے ان کا روزہ کب کا ہے کب کے یہ بزرگ ہیں جب سے ان کا عرص ہو رہا ہے چادریں چڑھ رہی ہیں امام احمد رضا مقد اسلام تو اٹھارہ سو چھپن عیسوی کے پیداوار ہیں ان پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے صرف ان سے حسد اس لیے ہے کہ بزرگوں کی چادروں کو چھین چھین کر ان کی خانقاہوں کی آبرو کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے امام احمد رضا نے وہی جنگ لڑی ہو اور خانقاہوں کی چوکھٹوں کی ہرمت کو مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ والے کی چوکھٹ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا بیشتر بیشتر بیشتر یہی چیح ہے انہیں تو سرکار بابا فرید رحمت اللہ تعالی اللہ اللہ ان کی نگاہ کا عالم ہم دیکھیے نگاہ ہی کا حال چل رہا حضرت یہ مفتے اعظم ہند کی نظر تھی یہ سرکار محبوب آل الا کی نظر ہے اور اب بابا فرید کی نظر ذرا دیکھیے بابا فرید کو شکر بڑی پسند تھی بچپن سے ان کے شکر والا واقعہ ابھی نماز کے تعلق سے بڑا مشہور ہے جو آپ لوگ سنے ہوں گے تقریروں میں بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ شکر کی بوری اونٹوں پر لاد کر کے لا رہے تھے لوگوں کی نگاہ پڑی کہ بابا فرید بیٹھے ہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کچھ کہہ دیں تو شکر ان کو بہت پسند ہے شکر کی کوئی بوری اتار کر کھولنی پڑے دینا پڑے کچھ لوگوں نے کہا ذرا راستہ بدل دو کہا نہیں چلو ادھرے سے نکل چلیں گے جب سامنے سے اونٹ گزرنے لگے اور لوگوں نے حضرت کو سلام کیا حضرت نے سلام کا جواب دیا کہا یہ سب کیا لادے لیے جا رہے ہو تو کسی نے کہہ دیا حضور یہ سب نمک ہے کہا ٹھیک ہے جاؤ اب سب لوگ چلے آئے جب مارکیٹ میں پہنچے جہاں بازار لگتی تھی اور بوریاں اونٹ کی اتار کر جب کھولنے لگے تو دیکھا سب نمک ہے <تصفح> <خان> اللہ <tصفح> <تصفح> <tصفح> <tصفح> رہے تو گزب ہو گیا کہا کیا کہا یہ تو سب نمک ہو گیا تو ایک نے کہا ہم تو کچھ بولے نہیں تھے سارا معاملہ تم نے گڑبڑ کیا ہے تمہیں نے تو کہا بابا فرید سے جب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو تم نے کہہ دیا یہ سب نمک ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ نمک ہے نمک ہے سنو اللہ کا ولی اپنی زبان نہیں اس کی ہوتی ہے اس کا فرمان رب کا فرمان ہوتا ہے سبحان اللہ اس میں کچھ ہوشیار لوگ بھی تھے ان لوگوں نے کہا دیکھو ابھی بیٹھے ہی ہوں گے وہ ایک کام کرو ساری بوریاں پھر لا دو اور لاد کر کے راستہ گھومو پھر اسی راستے سے آؤ پھر سلام کرو پھر وہ پوچھیں گے اور جل سے پوچھیں گے اب کی کیا ہے بس کہہ دیا جائے گا حضور شکر ہے بڑے چالاک لوگ تھے بزرگوں سے नहीं پہلے فرض لینے والے بھی بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے اور اب جو فرض لینے والے ہیں یہ تو ایسے ہوشیار ہیں کہ ایک جلسہ میں ایک آدمی میرا ہاتھ چوم رہا تھا تو اتنا زبردست تو پکڑا کہ انگوٹھی کھینچ لے گیا ارے <laughs> لگ بھائی انگوٹھی تو دیتا جا کہا اچھا اچھا حضرت آپ کی انگوٹھی نکل آئی ایسا سلام کرتے ہیں اتنے ہوشیار ہوتے ہیں <laughs> کہ سلام کرتے کرتے جیب ہی صاف کر ڈالیں گے آج کے ہوشیاروں کو دیکھیے پہلے کے ہوشیاروں کو دیکھیے چنانچہ وہ سب بوری لاد کر کے اور پھر راستہ بدل کر کے ادھر سے پھر آئے لوگوں کا قطار آ رہا ہے بابا بیٹھے ہوئے ہم مسکرا پڑے یہ لوگ آئے پھر سلام ارض کیے آپ نے سلام کا جواب دیا پھر آپ نے پوچھ لیا یہ سب کیا لاد کر کے لوگ آ رہے सब शकर حضور یہ سب شکر ہے تو آپ ہنس پڑے جاؤ شکر ہے اب جب مارپیٹ میں آئے بورا کھول رہے ہیں تو سب شکر ہی شکر سبحان ہے یہ اللہ, اللہ, اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کی زبان اور ان کی نگاہ کا حال ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو ان کی نگاہ مقدس کا حال کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کو جو سمجھ لیا وہ کربلا والوں کو سمجھ لے گا اور جو کربلا والوں کو سمجھ لیا وہ چار یاروں کو سمجھ لے گا جو چار یاروں کو سمجھ لیا وہ آقا کو سمجھ لے رہا ہے اور جو آقا تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا اسی لیے آل حضرت پذیم برکت فرماتے ہیں کہ بہدا خدا کا ہی ہے درو نہیں اور جو یہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو نہیں بات سمجھ میں آ رہی تو نظر کی بات چلی تو اب بابا قطبین بختیار کاکی کو دیکھ لیجیے سرکار بختیار کاکی جن کا روزہ دہلی میں ہے سرکار خواجہ غریب نواز کے اول خلیفہ ہے سرکار بختیار کا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علئے مریض سب بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ایک عقیدت مند تھا آپ نے بلا ادھر جب عقیدت مند قریب ہوا تو وہ کفن چور تھا کفن چرایا کرتا تھا اب تو پورا مردہ ہی اٹھا لے جاتے ہیں کفن کی تو باتیں الگ ہے پہلے زمانے میں کپڑے کی جب کمی ہوتی تھی تو مردوں کے جس میں سے کپڑوں کو قبر کھود کر نکال لیتے تھے ان کو کفن چور کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا توبہ کر کفن کی چوری نہ کرنا اس نے ارض کیا کہا سرکار کفن کی چوری نہیں کروں گا توبہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا وعدہ کر میرے کفن کی چوری نہ کرنا اس نے ارض کیا سرکار آپ کے بھی کفن کی چوری نہیں کروں گا پانچ روپیہ آپ نے نکالا دے دیا کہ جا چلا گیا سرکار بختیار کاکی کا وسال ہوا شریعت و سنت کے مطابق آپ کی تجہیز و تقسیم کا انتظام ہوا دہلی کے سارے مسلمانوں نے شرکت کی حضرت بختیار کاکی کی نماز و جنازہ ادا کی گئی وہ کفن چور کفن چوری سے توبہ کیا تھا موجود تھا آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا اس میں وہ بھی شریف تھا تخت لگائے گئے شریف تھا مٹی ڈالی گئی شریف تھا سارے لوگ چلے گئے اب جب یہ اپنے گھر آیا تو شیطان نے گد شروع کیا بہت قیمتی کپڑا ہے پیر صاحب کا اگر نکال لائے گا تو نہ جانے کتنے کفنوں کا پیسہ مل جائے گا مگر ایک طرف اس کی ایک فکر بول رہی ہے کہ تھی پیر سے وعدہ کیا ہے کہ کی کفن کی چوری نہیں کروں گا شیتان کا وسوسا غالب آ گیا کہ چلو جو مر گیا مر گیا یہاں کرو وہاں دیکھا جائے گا آج بھی کچھ لوگ یہی کہہ دیتے ہیں نا کچھ نوجوان اسی طرح بولتے ہیں ربدہ مار رہے ہیں بمبئی کرو چاہے جیسا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا وہ مار پڑے گی حالت خراب ہو جائے گی دیکھا جائے گناہ پر بٹھائی اور دیکھا جائے گا گناہ کے عذاب کو جو اللہ کی طرف سے ہے دین پہلے سوچتے تھے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی وہ رونے لگتے تھے اور آج آپ کہا لیا ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور اس گناہ کا عذاب بھی جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو بھی جان رہے ہو پھر بھی ہنس رہے ہو اتنی بٹھائی سرکار بختیار کاکی کی قبر کھودنے کے لیے مرید چل پڑا چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی ہے رات کی پاری کی ہے اگر آپ نے حضرت بابا قطبین بختیار کاکی کے مزار شریف کی زیارت کی ہے تو ذرا ملاحظہ کر لیجئے دہلی میں جا کر کے آج بھی بہر شریف میں گیا قبر کی مٹی ہٹایا جب قبر کی مٹی ہٹانے لگا تو خوشبو آ رہی ہے قبر سے کیوں نہ خوشبو آئے پیارے مرد مومن کی قبر میں تو نبی کا جلوہ ہوتا ہے سبحان اللہ مرد مومن اپنی قبر میں اپنے آقا کے جلووں کا مشاہدہ کرے گا جلووں کو دیکھے گا اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مرد مومن کی قبر میں آقا کا جلوہ دکھائی دے گا تو اس کی قبر میں اندھیرا کہاں ہوگا آسمان کا سورج تلو ہوتا ہے تو دنیا کی تاریخی دور ہو جاتی ہے اور جب مدیدہ کا سورج ہماری قبر میں اس کا جلوہ ہوگا تو ہماری قبر میں تاریخی کہاں ہوگی قبر میں تو اتنی روشنی ہوگی اتنی روشنی پیارے کہ روشنی کی لہر ہوگی جیسے پانی کا لہر سمندر میں اٹھتا ہے موج اٹھتا ہے تھپھیڑے آتے ہیں لہریں اٹھتی ہیں ایسے ہی تمہاری قبر میں روشنی نہیں بلکہ روشنی کی لہریں اٹھیں گی اس لیے کہ نبی کا جلوا تم قبر میں دیکھ رہے ہو آلہ حضرتیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ قبر میں لہر گے تحسر چشم نور کے اور جلو سرنا ہوگی رسول اللہ, کی سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ اب قبر میں ہوگا ذہر ذرا غور کر تو اپنی قبر میں اگر مرد مومن بن کر جا رہا ہے تو روشنی ہی روشنی ہے یہ تو اللہ والے ہیں بختیارے کاکی ہیں ان کی قبر مہک رہی ہے اور قبر میں روشنی پھوٹ رہی ہے جیسے اس مرید میں عقیدت مند نے آپ کے جسم پر ہاتھ لگایا کہ کفن کو کھینچے تب تک حضرت بختیار کاکی نے کروٹ لیا اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا لگا. ہاتھ کا پکڑنا تھا وہ چلانے لگا سرکار دو میں چوری نہیں کروں گا آپ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں آپ زندہ ہیں اے میرے سرکار آپ فرماتے ہیں تو زندگی کی بات کر رہا ہے ارے میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں جائے اعلان کر دے کہ میری نماز جنازہ میں دہلی کے جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے ان سب کی مغفرت ہو گئی اور شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے جنتی ہو کر کے جنتی کا چڑا میں آیا تھا تکبیر زندہ اب آپ اور فرماؤ جو آپ اپنے مکان کے اندر اپنے روم میں نرم نرم بستر پر سو رہتے ہو محفلیں رسول ہو تو اس میں آ نہیں پاتے ہو تھوڑی دیر کے لیے سمجھو بات کو ولی اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت ہوئی تو بخش دیا جا رہا ہے حسین کے نام پر جو محفل بناق ہو اس محفل میں جوہرمی سے محبت سے شریک ہوگا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشی شرما دے گا خان اللہ بے شک غور تو کیجئے جب اس پار کا یہ عالم ہو اس پار کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ اب بات آئی سرکار خواجہ غریب نواز کی اطائے رسیم خواجہ خواجگاہ اجمیر والے سرکار جن کا نام لے لو تو غریبی دور ہو جائے اللہ جن کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے چلے جاؤ تو الحمدللہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں بے شک وہ سرکار غریب نواز کا روزہ ہے وہ ان کا دربار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام پانی سے بڑے مجبور کر دیے گئے تھے نہ بچوں کو پلا سکے نہ خود پلا سکے نادان وہ کربلا میں پانی پینے نہیں گئے تھے اگر پانی پینے جاتے تو ان کو کوئی پانی پینے سے روک نہیں سکتا تھا دیشتر. وہ جان بچانے نہیں گئے تھے جان بچانے جاتے تو انہیں کوئی مارنے والا نہیں تھا دیشتر. وہ اسلام بچانے گئے تھے دیشتر. اسلام کو بچا دیا وہ اوروں کی پیاس بجھانے گئے تھے سب کی پیاس کو بجھا دیا دیشتر. اسی کربلا کے چشمے چراغ اسی کربلا کی خوشبو اجمیر کی سرزمین پر ہے جب پانی کی ضرورت پڑی تھی تو اپنے غلام سے فرمایا تھا میرا پیالہ لے لو جاؤ پانی لے آؤ غلام نے جا کر کہا تھا میرے مرشد نے تجھے طلب کیا ہے انا ساگر کا پانی سمٹا چھوٹے سے پیالے میں بھر گیا ساگر خشک سارا پانی پیالے میں غلام آپ کی بارگاہ حاضر سرکار غریب نواز کا تو یہ حال ہے اور جس کلی کی خوشبو غریب نماز ہیں کیا چمنیستان رسالت کے اندر اتنی خوشبو نہیں ہے سرکار غریب نماز تو اپنے پیالے میں پورے انا ساگر کا پانی لے لیں غریب نماز کے جد امجد ہم سارے گنہگاروں کے آقا مولا کہ نواز حضور سرکار سے امام حسین نہر فرات سے کہہ دیتے نہر فرات تو آ بہتا ہوا وہ نہر امام علی مقام کی خیمے تک چلا آتا نہ تلوار روک سکتی تھی اور نہ یہ روک سکتے تھے لیکن امام حسین پانی پینے نہیں گئے تھے پانی کی پیاس کی شدت میں مذہب اسلام پر تکلیفیں ڈالی جائیں تو ان تکلیفوں کو سہتے ہوئے بھی مذہب اسلام پر غامزن رہا جائے اس طرح کو دینے کے لیے کربلا کی سرزمین پر امام گئے تھے سرکار خواجہ غریب نواز ہیں چلے آ رہے ہیں اجمیر شریف کے کوہستانی علاقہ میں آپ کی نظر اب دیکھیے سرکار خواجہ اجمیر نے دیکھا اپنے عقیدت مندوں کو کہ وہ پریشان ہے کہا کیا بات ہے کہا اس کھانے پینے کی چیز ختم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بھوک بہت لگی ہے کہا تھوڑی دور اور آگے چلو جب تھوڑی دور اور آگے چلو تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیتل کی گائے رکھ کر کے وہاں دھواں سلگائے ہیں گھی ڈال رہے ہیں جو ڈال رہے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں اس گائے کی سرکار غریب نواز پہنچے ٹھہر گئے یہ مختصر لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب کہاں سے آ گئے کہا بابا کہاں سے آ گئے کیا بات ہے کام سب مسلمان ہیں ان سب لوگوں کو بھوک لگی ہے کیا تم اپنی گائے سے ہم کو دودھ نکالنے کی اجازت دیتے ہو وہ چونک پڑا کہا عجیب معاملہ ہے ایک تو مسلمان ہو دوسرے نہ جانے کہاں سے آئے ہو اور تیسرے پیپل کی گائے ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تم اس سے دودھ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو کا اجازت دے دو دودھ میں نکال لوں گا تب تک بوڑھا پجاری اٹھا کہاں نکال لو گے کہاں ہاں کافی اجازت کی کیا بات ہے نکالیے دودھ سرکار غریب نماز آگے بڑھے اور اپنا ولات والا ہاتھ اس پیتل کی گائے پر رکھا ہاتھ کا لگنا تھا حقیقت میں وہ گائے بن گئی تھل نکل آیا دودھ بھر گئے آپ نے فرمان سے प्याला दिया एक प्याला भर दिया دودھ से दूसरा प्याला भर दिया तीसरा प्याला भर दिया پیالہ प्याला भर दिया आपने فرمایا तुम سب لوگ دودھ پی لو ان لوگوں کو بھی پلا بہت ان لوگوں نے کہا بابا دودھ تو دو لوگ پیے جن کا پیٹ خالی ہے دودھ سے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اب ہمیں اپنے دھرم کا دودھ پلا دیجیے اور اسلام میں داخل کر لیجیے غریب نواز نے کلما پڑھایا اور ان سب کو اسلام میں داخل فرما لیا ڈاکٹر نہ کتابوں سے نہالج کے در سے ہے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہ ولی اللہ کی نگاہ کا عالم یہ ہے بتائے رسول اللہ کا حال یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا نارے تدبیر نارے سالت اس لیے ان بزرگوں سے محبت رکھو امام حسین سے محبت رکھو ان بزرگوں سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ حسر اچھا ہوگا شک دن کی ترغیب تن پدارا بنے کا ببخشت کریم حضرت شاید شادی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نیکوں کے صدقہ میں بروں کی بخش فرما دے گا کیسے برے بخشے جائیں گے اس کو بھی ذرا دیکھ لو خان کے لیے تم یار اللہ کے نیک بندوں پر تان تشنی کیا کرتے ہو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ غریبت ہے غیبت بچو غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے جانتے ہو آشتوں کا حال کیا ہے قیامت قائم ہوگی جنتی جنت میں جانے لگیں گے دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے کچھ ایسے بھی مجھ جیسے بد امل بد کردار ہوں گے قبد عملوں کی بنیاد پر فرمانے الہی جاری ہوگا یہ سب جہنم کی طرف جائیں جہنمی چلے گا جہنم کی طرف جنتی مل جائیں گے راستے میں اس جنتی کا ہاتھ جہنمی پکڑ لے گا اور ہاتھ پکڑے گا تو کہے گا اما تارف نہیں حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں دیکھو مرنے کے بعد چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو پڑھا ہو غیر پڑا ہو سب کی زبان ایٹومیٹک عربی ہو جائے گی سب عربی بولیں گے بھی عربی سمجھیں گے بھی وہ کہے گا عامہ تاریفی آپ ہم کو پہچانتے ہیں کہ نہیں جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں کیوں ہاتھ تم نے میرا پکڑا پہچانتا ہوں کہے گا حضور انل لذی سکلت ہوں میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں مطلب سرکار میں جہن ہو گیا میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تو اس کا بدلا دے دیجئے جنتی بندہ کھڑا ہے دوسرے جنتی بندے کا ہاتھ گناہ گار پکڑے گا اما تاریف نہیں آپ مجھے پہچانتے ہی کہ نہیں پہچانتا ہوں کہ بات ہے انی وقا وزو ون میں نے آپ کو دنیا میں وزو کرنے کے لیے پانی دیا تھا وزو کرایا تھا میں نے دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ دے دیجئے اللہ فرمائے گا میرے جنتی بندے تم جنت میں جاتے کیوں نہیں حالانکہ رب جان رہا ہے بندے عرض کریں گے میرے مولا یہ سب تیرے وہ بندے ہیں جن کی بدعملیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر یہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں مگر اے میرے مولا اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا اس نے مجھے پانی پلا دیا تھا یا اس کا بدلہ چاہتا ہے رب تالا فرمائے گا میرے بندوں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لو جنت میں لے کر چلے جاؤ سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فیصد خلنا کیا آپ نے سمجھا اگر آپ نے دنیا میں ایک جنتی کو پانی پلا دیا ہے تو الحمدللہ للہ آپ اس سبب سے جنت کے حقدار ہو گئے اور جو جنتوں کا سردار ہے کیا اس کے نام پر آپ پانی پلائیں گے تو جنت نہیں ملے گی <laughs> ستانت... اسی لیے کہا جاتا ہے حسین کے نام کا کھچڑا ہو تو برا نہ بناؤ حسین کے نام کی سبیل ہو تو اس کو یوں کو لگاؤ تاکہ برکتیں حاصل ہو خدا کی قسم حسین کے کام میں بھی برکت ہے حسین کے نام میں بھی برکت ہے انہی نیکوں کے سبقہ میں ہماری زندگی ہے اور ہماری آتمت بھی با خیر ہے تکبیر سالت سلام اس پر جس نے فضل کے لو تی بی کھیرے ہیں سلام اس پر جس نے فضل کے لو تی کھیرے ہیں اور سلام اس پر بروں کو جس میں سرمایا کی میرے بس تقدیر یہیں پر روک دی جاتی ہے یہ محفل نور زندہ باد پائند آباد پھر انشاء کبھی حاضر ہوں گا بیان ہوگا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ